جو بندہ مجھ پر روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی چل کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی حقانیت اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے اور اس کے بعد بہت سے ایسے اعتراضات جو سننے میں آتے ہیں بہت سی ایسی باتیں جو انتہائی غیر مناسب ہیں اور ہمیں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر پڑھنے کو ملتی ہیں ان اعتراضات اور ان بیجا سوالات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارلفت سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامد برکاتم العالیہ آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سب ہم پچھلے سلسلے میں الفاظ کے استعمال پہ گفتگو کر رہے تھے اور اکثر عجیب و غریب قسم کے الفاظ وہ الفاظ होते ہوتے ہیں بٹ ان کو में यूज میں یوز کیا جاتا ہے جیسے کشادہ ذہنی ہے براڈ مائنڈیڈنیس ہے فریڈم ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ ہے اسی طریقے سے انلائٹنمنٹ ہے روشن خیالی ہے تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اب میرا سوال یہ کہ اس سے ملتے جلتے کیا کوئی اور بھی الفاظ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مس یوز کیے جاتے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے ان کو یوز کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاظ کے غلط استعمال کا باپ تو بڑا وسیع ہے چند الفاظ جیسے آپ نے ذکر کیا اور ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں تھے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کشادہ خیالی روشن خیالی جی اور آزادی اس طرح کے جو الفاظ جی اس کے علاوہ بھی اگر الفاظ دیے جائیں تو اصل میں اب ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے جو اچھے اچھے الفاظ ہیں ان کو منتخب کر لیا ٹھیک پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک لفظ ہی سخت ہے تو سخت لفظ کو استعمال کرتے تھے تو لوگ فوراً آگے سے جو ہے وہ رجسٹ کرتے تھے مزاحمت کرتے تھے تو اب اس کا طریقہ کار یہ بنایا کہ بھائی لفظ اچھا استعمال کرو اگر آپ نے لوگوں کو اپنے قریب لے کے آنا ہے تو زہر کی بوتل پر شہد کا لیبل لگانا جسے کہتے ہیں جی وہ کیا گیا تو اب اور جو الفاظ ہیں اس میں جیسے مثال کے طور پہ ایک مشہور زمانہ لفظ ہے حقوق نسواں ٹھیک ویمن رائٹ جی عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق کا لفظ بذات خود تو بہت اچھا ہے اور یہ لفظ وہ ہے کہ خود ہمارے دین کے اندر ہی موجود ہے عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق ادا کرو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ آشرو حل یہ تو ہمارے قرآن پاک کے اندر موجود ہے لیکن اسے لوگوں نے جس معنی میں استعمال کیا وہ کیا ہے لفظ استعمال کرتے ہیں عورتوں کی آزادی ٹھیک عورتوں کی آزادی اور اس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں تک پہنچنے کی آزادی ٹھیک عورتوں تک پہنچنے کی آزادی تو اب لفظ کیا بولا عورتوں کی آزادی اور اس سے مقصود کیا تھا عورتوں تک پہنچنے کی آزادی اگر وہ گھر میں رہیں گی تو ان تک رسا مشکل ہے وہ آزاد ہو کے گھر سے باہر نکلیں گی تو ان تک پہنچنا آسان ہو جائے گا تو لفظ عورتوں کی آزادی ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کے معنی میں اچھا اسی طرح عورتوں کی آزادی کے لفظ کے ساتھ ہی کیا کیا گیا کہ عورت جو اپنے گھر کے اندر محفوظ تھی اسے غیر محفوظ کر دیا थी. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جو گھر میں ہے وہ غیر محفوظ ہو جو باہر آ جائے وہ محفوظ ہو جائے जी. ایسا تو نہیں ہوتا دنیا जी. میں کسی چیز کے اندر ایسا نہیں جس چیز کو آپ فور وال میں جس چیز کو آپ باؤنڈری میں رکھیں گے وہ زیادہ محفوظ ہوگی जी. باہر آ کے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی اچھا پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تباہی یہ وابستہ ہو گئی کہ خاندانی نظام اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا عورت گھر میں تھی اور گھر کے کام کاج پہ توجہ دیتی تھی اولاد کی تربیت پہ گھر سنوارنے پہ تو سب کچھ چل رہا تھا لیکن بچے اور گھر جو ہے یہ حوالے ہو گیا ماسیوں کے نوکرانیوں کے जी. عورت گھر سے باہر نکل گئی وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے ان کے گھر میں آ کے کام کر رہی ہے जी. یہ اپنے گھر سے باہر نکل کے کسی اور باس اور چیف کے گھر میں جا کے کام کر رہی ہے اس کے دفتر میں جا کے کام کر رہی ہے لیکن اس سے خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو گیا کہ بچوں کے ساتھ کبھی وہ پیار کسی کرایہ کی عورت کو نہیں ہو سکتا جو اس کی سگی ماں کو ہوتا ہے ہو. اچھا پھر اسی طریقے سے عورتوں کی آزادی کا ایک اور نتیجہ کیا نکلا اور مجھے آج تک اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے عورتوں کو اس کے اوپر قائل کر لیا گیا کہ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک جگہ جاب کرتے ہیں اور آپ جاب کرتے ہیں آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے جاب میں بولوں آپ کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں اس کا الٹیمیٹ مطلب تو یہ نکلے گا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ اچھا لگتا ہے کہ مفتی صاحب آٹھ گھنٹے سے چار گھنٹے کر دیں گے میرے ٹھیک ہے لیکن میں اب آپ کو یہ کہوں کہ بھائی آپ آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں آپ چھ گھنٹے مزید ایڈ کر دیں اس میں اور آپ چودہ گھنٹے کام کیا کریں تو آپ بڑے خوش مجھے آزادی مل گئی مجھے حقوق مل گئے میں آٹھ گھنٹے کی جگہ میں چودہ گھنٹے کام کرنے لگ گیا ہوں تو اگر آپ یہ نعرے ماریں گے تو دنیا آپ کو کیا بولے گی آپ سمجھ سکتے ہیں عورتوں کے ساتھ یہی کیا گیا کہ عورتوں نے دن کے وقت گھر سے باہر جا کے اگر نوکری کرنا شروع کی تو رات کو بچوں کی نتیاں چینج کرنا اور ان کے کپڑے چینج کرنا اور کھانا پکانا جو ہے یہ مرد نے شروع کر دیا ایسا نہیں ہوا جی. عورت گھر میں صفائی ستھرائی کر رہی تھی وہ گھر میں بچوں کو سنبھال رہی تھی وہ سارا نظام چلا رہی تھی وہ کھانا پکا رہی تھی وہ سارے کام باقی ہیں جی. اور عورت کو کہا گیا کہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے تم آٹھ گھنٹے کی نوکری کا بھی اس میں اضافہ کر لو تو تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے تم آزاد ہو جاؤ گی اس نے کہا اچھا واقعی میں ایسے آزاد ہو جاؤں گی اس نے گھر کی چھ آٹھ گھنٹے کی جو نوکری تھی اس کے ساتھ آٹھ گھنٹے باہر بھی نوکری کرنا شروع کر دی اور اب وہ بھی بڑی خوش ہے کہ میں آزاد ہو گئی اور میرا برڈن کم کر دیا گیا میرا ظلم ختم ہو گیا یہ عورتوں کو اس انداز کے اندر جو ہے وہ قائل کیا گیا مائل کیا گیا لیکن وہ نچانے کیسے تیار ہوگی میں تو آج تک جب بھی اس میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے اگر اس لیے ہے کہ عورت کو اس کی تنخواہ مل جاتی پیسے مل جاتے ہیں تو جن کو بہت زیادہ تنخواہ مل جاتی ہے نا ان کے حوالے سے چلو کہا جا سکتا ہے کہ ساٹھ ستر ہزار روپے اس کو مل گئے تو ایک بہت اچھا اس کو ایڈوانٹیج مل گیا بینیفٹ مل گیا لیکن اگر اس کو نوکری باہر جا کے بارہ ہزار کی ملی ساتھ میں دوسروں کی گندی نگاہیں بھی اس کو جو ہے سامنا کرنا پڑا باس کی شہابت والی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا کولیگس کی جو ہے وہ گندی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھپتیاں اس کو سننی پڑی اور اس کے ساتھ گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں چلانی پڑی اور بعد میں وہ جتنے پیسے جمع ہوئے وہ سال کے بعد دوبارہ ہیلے بہانے سے شوہر نہیں دینے ہیں دی تو اس کو پتہ نہیں کون سی آزادی دی گئی اور کون سے حقوق کے, اس کے ادا کیا گیا تو دیکھیں لفظ حقوق کے نسواں ادا کیا گیا نتیجہ کیا ہوا کہ حقوق کے نسواں کے نام پر عورت کی نوکری کو ڈبل کر دیا دیکھا گیا دیکھا اس کی ذمہ داری کو ڈبل کر دیا گیا بھائی مرد نے اپنی ذمے داری ڈبل کیوں نہیں کی نسماں کے نعرے لگانے والے مردوں نے اپنی ذمہ داری ڈبل کیوں نہیں کی عورت کے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ باہر کی ذمہ داری ڈالی हुँ. تو مردوں نے جو باہر کی ذمہ داری کر رہے تھے انہوں نے پھر ساتھ میں گھر کی ذمہ داری برابر کی کیوں جو اٹھانا شروع کی थे. تو ایک طرف کہتے جی عورت نازک ہے عورت کمزور ہے کمزور پہ ڈبل ذمہ داری اور جو طاقتور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ آٹھ گھنٹے کی, کی نوکری کر کے اب رات کو آتے ہیں ٹی وی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں یا فلم دیکھ رہے ڈراما دیکھ رہے پروگرام دیکھ رہے کر رہے ہیں وہ روٹیاں بھی بنا رہی ہے وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے تو دونوں نے صبح آفس جانا ہے لیکن یہ تو نہیں ہوا تو یہ کون سی آزادی دی کس انداز کے اندر بیو کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ لس حقوق اور دیکھیے استعمال کہاں پر کیا گیا اچھا اسی طرح ایک دوسرا بڑا مشہور لفظ ہے انسانیت انسانیت کا وہ لفظ ہے کہ بس انسانیت کا لفظ آپ بولے اور یہاں پر وج تاری ہو جائے گا بہت ساروں پہ دھمال شروع ہو جائے گی اور ہائے ہائے ہائے ہائے سب ان کی جو وہ ان کا سب شروع ہو جائے گا ساری ضربیں ادھر ہی لگانا شروع کر دیں گے لفظ انسانیت کے اوپر تو بھائی لفظ انسانیت تھوڑا سا اگر ذرا اس لفظ کے استعمال کرنے والوں کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسانیت کا لفظ سب سے زیادہ استعمال کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک بوم بنانے والے یہی لوگ ہیں بہت دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں مسلط کرنے والے وہی ہیں جو انسانیت کا سب سے زیادہ نام لینے والے ہیں جی دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت وہی کرنے والے ہیں جو سب سے زیادہ انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے ہیں دنیا میں اپنے ملک کے باہر والوں اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ ساری دنیا پہ نتنے نئے قوانین نافذ کرنے والے وہی ہیں کہ جو انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے تو یہ یہ ایک عجیب و غریب انسانیت ہے اچھا یہ ہے ایک اجتماعی لیول پہ بڑے لیول پہ آپ ذرا چھوٹے لیول پہ آ جائیں جو بہت زیادہ انسانیت کی باتیں کرتا ہو نا اس کی تھوڑی سی بے کر کے دیکھے آپ ٹھیک اس کی کسی خلاف مزاج کوئی چیز کر کے دیکھے آپ جی اور اس کے بعد دیکھیے کہ انسانیت کدھر ہے انسانیت وہاں سے یوں کر کے غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اصل بندہ نکل آتا سے ہے है है है है है اصل بندہ نکل آتا ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ انسانیت کی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت جو ہے جو ہمیں کہا گیا جو ہمیں ہمارے دین نے فرمایا نا کہ خیر الناسی مئی انفامس بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں مسلمان وہ ہے جس کے خاطر زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے جو تعلیمات اسلحہ ہیں, ہیں میں سب سے زیادہ, زیادہ جنگیں آپ کرے نام انسانیت کا لیں دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارتگری آپ کریں نام آپ انسانیت کا لیں دنیا میں سب سے خطرناک موم جو ہے وہ ہر دوسرے دن ایجاد کرنے کا صحرا آپ کے سر ہو نام آپ انسانیت کا لیں سب سے دور تک مار کرنے والے میزائل آپ بنا رہے ہو ناب آپ انسانیت کا لے اور آپ فضا میں جا کے بھی جنگ لڑنے کے منصوبے بنا رہے ہوں تو پھر آپ لفظ انسانیت نا استعمال کریں پھر آپ سیدھا سیدھا اپنے جی. اپنے ملک کی باتیں کریں اور اپنی اپنی باتیں کریں انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والی وہاں پر کوئی صورت نہیں تو یہ لفظ انسانیت ہے جو استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں جا کے اس کو استعمال اور اس کا جو ان کا کریکٹر ہے وہ کیا ہے اچھا اسی طرح تیسرا اس اس ایک اور لفظ ہے ریشنلزم آپ نے سونا ہوگا جی عقل پرستی جی ہم تو عقل کو ماننے والے ہیں لاجک کو ماننے والے یہ عجیب و غریب لوجک کو ماننے والے ہیں یہ عجیب و غریب لوجک کو ماننے والے ہیں کہ جن کی نظر میں ایک چھوٹی سی مشین ایک چھوٹی سی سوئی موجد اور بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی لیکن اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے وجود میں آ گئی Allah. یہ ان کی عقل ہے. <coughs> ہے یہ عقل کی پیروی ہے یہ لاجک کی پیروی ہے کہ یہ نہ موبائل بن سکتا ہے نہ یہ پین بن سکتا ہے نہ یہ پیپر بن سکتا ہے یہ موجد کے بغیر اور بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا لیکن ساری کائنات خودی ٹھیک ہے ساری کائنات خودی ये. بن گئی یہ ان کی عقل ہے اچھا انہیں عقل بندوں کی یہ حالت ہے کہ جی انسان کہاں سے بنا انسان بندر سے بنا لیکن کیسے بنا جی. آپ کو کیسے پتا چلا جی. ہمیں خیال آیا جی. ہم نے خیالات کو جوڑا hmm. ہم نے خیال در خیال کو جوڑا ٹھیک جی. ہے ہم نے پھر پیچھے ایک اور خیال کو جوڑا ٹھیک جی. ہے حقیقت کہاں ہے دلیل کہاں ہے دلیل کے طور پہ وہ پرانے سے ڈھانچے فوسل جن کو کہا جاتا ہے وہ اٹھا کے لیا ہے کہ جناب یہ ڈھانچے ہیں یہ بتا رہے ہیں ٹھیک جی. ہے اچھا وہ بعد میں آٹھ دس سال بعد پتا چلا کہ ڈھانچے جالی ہیں وہ فوسل جعلی جی جی جی تھی جالی فوسلز بنا کر جی وہ ڈارون کی تھیوری کو ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ ہے عقل کی پیروی یہ ہے لاجک کی پیروی یہ کہاں سے عقل اور لاجک کی پیروی ہو گئی اچھا اسی طریقے سے عقل کی پیروی کرنے والے ایک بات کرتے ہیں کہ جی عقل کا تقاضا ہے کہ سب انسان برابر ہیں سب کے ایک طرح کے رائٹس ہونے چاہیے لیکن عقل کا نام لینے والے ملک بہت سے ملکوں کے اندر بادشاہت کا نظام نیچے سسٹم دوسرا ہے اوپر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے بادشاہ سلامت کس خوشی میں بیٹھے ہوئے یہ کون سی اقل اور لوجک کے اندر آنے والی چیز ہے سارے انسان برابر ہیں آپ اچھا بلا سب کا پیسہ جمع کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہو اور اس کو چلائے جا رہے ہو آپ کے ملک کا مالک آپ کا بادشاہ کس خوشی کے اندر آپ کے ملک کا بادشاہ وہ ہے جو آدمی جتنا ذہین ہے جو آدمی لوگوں کی نظر کے اندر اگر آپ جو وہ ووٹوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے بھائی ووٹ کے اعتبار سے جو بندہ آ جاتا ہے اسی کو آپ لے کے چلے ٹھیک تو یہ کہ چند انسانوں کو آپ تقدس کا درجہ دے دیں یعنی ہم اگر اللہ کے مقرر کردہ اللہ کے بیچے ہوئے نبیوں کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان لوجیکل بات ہے ان ریشنل ہے یہ غیر عقلی چیز ہے خلاف عقل چیز ہے تو آپ نے جو ایک فیملی کو اٹھا کے جب مقدس بنا دیا اور اب آپ اس کے لیے تقدس کے سارے آپ نے چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کا درشن کرنا کیا چیز ہے ایک بادشاہ کا درشن کرنا کیا چیز ہے کچھ نہیں ہے انسان ہے وہ ایک انسان ہے جو وہ ہم نے دیکھے اس کو دیکھے برابر شروع تو عقل کا نام استعمال کر کے نہ جانے آگے کیا کیا کیا جاتا ہے انسانیت کا نام استعمال کر کے کیا کیا جاتا ہے حقوق نسماں کا استعمال کر کے نہ جانے کیا کیا جاتا ہے تو جی اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں کہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن آگے جو ان کا استعمال ہے وہ حقیقت میں غلط ہی ہوتا ہے اچھا مصحف آپ نے حقوق نسواں کے حوالے سے بات کی اب میرا سوال یہ ہے کہ حقوق نسواں کی جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ معاشی تحفظ ہو سیکچوئل ہراسمنٹ سے تحفظ ہو روٹی کپڑے اور مکان کی ذمہ داری ہو تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام عورت کو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے کیا اس کو دوسروں کی سیکچوئل ہراسمنٹ سے بچانے کے اقدامات کرتا ہے کیا اسلامی تعلیمات اس کے لیے روٹی کپڑا مکان اور دیگر جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں ان کو یقینی بناتا ہے گویا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا دیکھیں یہ ہر جملہ ہی جدا جدا سوال ہے ٹھیک ہے اس لیے جدا جدا اس میں میں کلام کرو گا تو بہت لمبا ہو جائے گا عورت اور معاشی تحفظ ٹھیک اگر صرف اس کو لوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ابھی یہ عورتوں کی نوکریاں وغیرہ تو اب شروع ہوئی نا کہ ابھی دنیا بھر کے اندر نوکریاں جو عورتوں نے کرنا شروع کی اور ابھی بھی سب نہیں کرتی اور ابھی بھی ہر ملک میں سب نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو ان گھروں کے اندر جو معاشی نظام ہے اور عورت کا معاشی تحفظ ہے وہ کیسے چل رہا ہے جی وہاں پر عورت کو معاشی تحفظ اس کی معاش کا مسئلہ کہاں سے حل ہو رہا ہے ایک سمپل سی بات ہے کہ مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے وہ عورت کی ضروریات کو پورا کی... کرے اچھا بہت ساری دنیا میں جیسے یہ قانون تو دنیا کے ہر ملک میں ہی ہے نا کہ شادی ہوتی ہے تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کے حقوق کو عورت کے یہ اخراجات کو پورا کرے دنیا کے ہر ملک میں یہی ہے عورت بھی کمانا شروع ہو گئی ٹھیک تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی ملک میں اس کے الٹ قانون آ گیا ہو کہ چونکہ اب دونوں ہی کما رہے تو اب عورت مرد کی ضروریات پوری کرے نہیں کیوں جب دونوں ہی کما رہے ہیں اور دونوں ہی خود کفیل ہو گئے تو دو میں سے ایک کام تو ہو نا یا تو مرد کی ذمہ داری ختم کر دی جائے ٹھیک ہے چونکہ عورت خود کمانا شروع ہو گئی لہذا اب مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو خرچہ دے ٹھیک ہے آپ یہ ذرا نارا بڈن کر کے دیکھے اور ایک نیا شور شروع ہو جائے گا کہ لو جناب یہ تو عورتوں کے خلاف ہوگی یہ تو بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ مرد ذمہ داری اٹھائے थी. اور عورت گھر میں بیٹھے थी. تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا थी. تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی عورت کو دبا دیں جب عورت نے کمانا شروع کر دیا تو مرد کی ذمہ داری ختم کر دینا جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عورت کے اخراجات پوری کرنے کی آپ اب گے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کما کے خود کھائے عورت کو کھلائے عورت کما کے خود کھائے مرد کو نہیں کھلائے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے مساوات رکھی ٹھیک ہے وہ مرد کمائے خود کھائے عورت کو کھلائے عورت کمائے خود کھائے مرد کو کھلائے اور با ڈیوٹی کے جی اخلاق کر نہیں بائےماری ذمے داری کے جی تو مساوا تو اب آپ نے نے کر دی نا پھر عورت کو مرد اوپر بلند کر دیا تو لہٰذا یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ جائیں گے نا تو اس کو کبھی حل نہیں کر پائیں گے اس کا سمپل سولوشن یہ تھا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے وہ عورت کے اخراجات کو پورا کرے تو معاشی تحفظ کا یہ سب سے مناسب ترین ذریعہ یہی ہے ابھی بھی دنیا میں پریکٹیکلی ذمہ داری کے اعتبار سے مرد ہی کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے اخراجات پورے کرے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون تو آپ نے بھی یہی بنایا ہوا ہے اور قانون تو دنیا میں آپ نے بھی یہی مانا ہوا ہے آپ نے صرف یہ اضافہ کیا کہ عورت کو کمانے کی اجازت دے دی اگر عورت نہ کمائے تو کورٹ عدالت شوہر کو مجبور کرے گی یا نہیں کرے گی کہ بیوی کو خراج خرچہ دے جی کرے گی کرے گی یا نہیں کرے گی ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد شوہر کو کئی ملکوں میں طلاق کے بعد شوہر کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ جی عورت کو دینی پڑتی ہے جی بھائی وہ کیوں دیتے ہو آپ ٹھیک آپ نے تو کہا تھا کہ عورت خود کفیل ہے تو اس کا مطلب کہ اندر سے آپ خود اس بات کے قائل ہیں اور آپ کا قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری آپ نے مرد کو ہی دی ہوئی ہے تو بھائی یہ جو سارے قوانین کے اندر آپ نے ذمہ داری مرد کو دی ہوئی ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ذمہ داری مرد کے پاس بہت خوب ہو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے اب آپ اس کو ادھر سے تو نہ مانے اور ادھر سے گما پھرا کے مان لے لیکن نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ دنیا میں آپ نے ذمہ داری مرد کو ہی دینی ہے عورت کے اخراجات پوری کرنے کی ایک بات دوسرے نمبر پہ یہ تو ہے شادی کے بعد شادی سے پہلے جب لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہوتی ہے اس کا خرچہ وہ لڑکی کا خرچہ لڑکی خود اٹھائے گی اس کی ماں اٹھائے گی یا اس کا باپ اٹھائے گا اس کا باپ دنیا میں کیا قانون چلتا جی جی. ہے یہی ہے باپ باپ کیوں ویسے چل رہا ہے ایسے چل رہا ہے نا تو بھائی یہی تو قرآن نے فرمایا کہ مردوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے عورت کا خرچہ پورا کرے نظام فطرت یہی ہے نظام فطرت یہی ہے نظام دنیا یہی ہے الحمان اللہ آپ جور بھلے جتنا مردی مچا لیں کہ نہیں جناب یہ عورت کو ہم نے خود کفیل کر دیا اور لڑکی شادی سے پہلے اس کا خرچہ اس کی ماں کیوں نہیں اٹھاتی اگر ماں کما رہی ہو ماں کما رہی ہو تو قانون کیا کہتا ہے کہ اب اس کا خرچہ ماں اٹھائے گی یا باپ اٹھائے گا جی ماں بھی اٹھائے باپ, اٹھائے باپ اٹھ... بھی گا اٹھ... کیوں بھائی کیوں اب تو دونوں کما رہے نا جی. ہو سکتا ہے کہ ماں کی نوکری باپ سے زیادہ پیسوں والی ہو جی ماں جو ہے مہانہ پچاس ہزار روپیہ کما رہی ہے باپ بےچارا جو ہے وہ بیس ہزار روپیہ کما ہے لیکن پھر قانون کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے نہیں کہ باپ خرچہ اٹھائے ٹھیک خرچہ اٹھائے تو جس وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ باپ خرچہ اٹھائے اسی وجہ سے اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد خرچہ اٹھائے لہٰذا یہ والی تو جو جی ہے نا بات ہی نکال دیں معاشی تحفظ والی اگر آپ یوں بات کریں گے تو اس انداز کے اندر آپ ذرا ساری سکھوں کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر کے دکھا دیں ٹھیک اچھا دوسرا آپ نے کہا سیکچل ہراسمنٹ جنسی طور پر خوف زدہ کرنا ٹھیک ہے جنسی اعتبار سے خوف زدہ کرنا اسلام نے کیا تحفظ دیا اسلام نے وہ تحفظ دیا کہ سارے کہتے نہیں, بھی, نہیں, نہیں, نہیں یہ, یہ سزا نہیں دینی اچھا جو اسلام سزا دیتا ہے جنسی طور پہ جی جی خوف زدہ کرنے پہ اور جنسی حرکات کے اوپر दी दी। اس پہ ساری دنیا کیا شور کرتی کہ یہ نہیں کر یہ سزا نہیں یہ تو بہت سخت سزا ہے اسلامی سزاؤں کو یہ کہا جاتا ہے یہ بہت سخت سزا ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا دیں کہ پھر جنسی خوف زدہ کرنے پر اور جنسی طور پہ دوسرے کو وائلٹ کرنے کے اوپر اسلام نے زیادہ سخت ایکشن لیا یا تم نے لیا آہا, بہت خوب اسلام نے ہی ایکشن لیا یعنی اسلام نے جو ایکشن لیا اس پہ تو سارے شور مچاتے ہو وہ شیانہ سزائے ہیں جی. سخت سزائے ہیں جی. اتنی سختی یہ تو تمہارا جملہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام نے ہی اس پہ سخت ایکشن لیا ہے یہی عورت کا تحفظ یہی عورت کا تحفظ خوب اللہ. بہت خوب ٹھیک تو یوں اگر ایک ایک چیز کو آپ عورت کے حوالے سے لیتے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی نظر آئے گا हم. کہ اسلام ہی وہاں پر اصل حقوق دینے والا ہے علامہ اقبال کی طرف ایک منصوب جملہ ہے تو اس لیے میں دروغ برگردن راوی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ठीक. علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھیں جی تو ایک ہم تو خدا کا کلام مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام ہے ہمارا ایمان بھی ہمارا حقیقت بھی یہی ہے لیکن علامہ اقبال نے ایک سمجھانے کے اعتبار سے بات کہی کہ قرآن پاک کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے بہت بڑی بات کہہ گئے بہت بڑی بات ایک عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے کہ مرد کو اتنا پابند کر دیا گیا عورت کے بارے میں جی بہت خوب تمہیں نے نہیں دینا چھوڑنا تو اچھے طریقے سے رکھنا تو اچھے طریقے سے خرچہ دینا ہے ساتھ رکھنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کو اس قدر زیادہ ریسٹرکٹڈ کر دیا ٹھیک جی ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک عورت نے مردوں سے انتقام کے لیے کتاب لکھی ہے بہت خوب اور یہ اگر قرآن پاک یہ سورا نسا پڑے جی آخر اس قدر شدید سزائیں جو بدکاری کے اوپر ہیں وہ کس لیے ہیں کیا مرد کی آبرو کی تحفظ کے لیے بہت خوب مختص مرد کے خلاف تو ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام السلام کے اوپر جو ہوا لیکن وقوع دنیا میں کتنا ہے دنیا میں جنسی عملہ کس پہ ہوتا ہے مرد یا عورت پر عورت پہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سخت احکام اس کے بارے میں دی اور اتنی سخت ضائع رکھی ہیں وہ کس کے تحفظ کے لیے مرد کی آبروں کی تحفظ کے لیے عورت کی عورت, عورت کی آبروں کی تحفظ کے باہت لیے تو بات یہ ہے کہ اب اتنی سخت سزا جو ہے نا یہ جملہ جو ہے نا جی کہ عورت نے مرد مردوں سے انتقام لینے کے لیے لکھا ہے وہ اس اعتبار سے جو وہ جملہ کہا گیا کہ, کہ یہ جو سزائیں اس میں رکھی گئی ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے کہ مرد کو اسی نے ایسی حرکت کی تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے یہ اس اعتبار سے جی بہت خوب جی مدیشن کے ناظرین مطلب اگر آپ مفتی صاحب کے جوابات پر غور کریں تو اسلام نے عورتوں کا جو تحفظ کیا ہے اور عورتوں کو جو تحفظ دیا ہے یہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مائنڈ بلوئنگ ہے گویا کہ جتنا تحفظ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے اتنا شاید کسی اور مذہب نے نہیں دیا جتنا عورتوں کو پروٹیکٹ اسلام کرتا ہے معاشی حوالے سے سماجی حوالے سے یا اور کوئی بھی حوالہ ہو جتنا تحفظ اسلام عورتوں کو دیتا ہے اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا اور یہی اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ خود اس ذات کی طرف سے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے مرد بھی اس کی تخلیق کا ایک حصہ ہیں اور عورتیں بھی اسی کی تخلیق کرتا ہیں اچھا مصطحب یہاں پہ ہم نے جو سمجھ لیں جو سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے ان کا جو الفاظ کو مس یوز کرنا ہے ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی اچھا مذہبی طبقے کے حوالے سے بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ مذہب کے نام پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں اچھا تو مذہبی دنیا میں کیا واقعی ایسا ہے کہ بعض لوگ الفاظ کو غلط پرائے میں یوز کرتے ہیں ان کو مس یوز کرتے ہیں دیکھیں غلط استعمال تو مذہبی دنیا میں بھی ہے اور ہوتا آیا ہے مثال کے طور پہ مذہبی دنیا کا جو سب سے بڑا لفظ ہے اسلام کا بھی اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے توحید جی توحید یعنی توحید ایک سمبل ہے مذہب کا کہ کچھ وہ ہے جو مذہب پہ بلیو ہی نہیں کرتے نا, یقین ہی نہیں رکھتے کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے دہر ہوگی ایتھیسٹ ہوگی ठीक ठीक دوسرے وہ ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں خواہ وہ توحید کا کیسا بھی مانا لے لے لفظ توحید جو ہے وہ مذہب کا ایک جز بڑا بنیادی حصہ ہے مذہب کا ایک بڑا لفظ توحید کا جو غلط استعمال ہے وہ کتنی کثرت کے ساتھ ہے میں دیگر مذاہب کے حوالے سے تو بات نہیں کرتا ورنہ جیسے بڑی بعد سی بات ہے کہ عیسائی حضرت عیسی علیہ سلاط والسلام کو اللہ تعالی کا بیٹا مانتے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اسی طرح حضرت جبرائیل المین علیہ سلاۃ والسلام کو بھی بطور خاص جو ہے نا وہ اکانیم صلافہ جی اکانیم صلافہ میں سے ایک مانتے ہیں جس پر قرآن باغ میں فرمائے والا تقوال ٹھیک ہے تین خدانہ کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے تو یہ دیگر مذاہب اور بھی مذاہب کے اعتبار سے کلام ہو سکتا ہے لیکن بطور خاص اگر صرف مسلمان کہلانے والوں کے اعتبار سے اگر کلام کیا جائے تو اس لفظ کا غلط استعمال موجود ہے آپ نے ایک فرقے کا نام سنا گا موتازلہ جی موتزلہ فرقہ شروع اسلام میں ہوا شروع اسلام سے مراد یہ ہے کہ تابعین کے زمانے سے جیسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے سے ہی موتلا فرقہ جو پیدا ہو گیا تھا موتضرہ فرقہ نے اپنا جو نام رکھا موتضلا فرقہ اہل سنت سے جدا ہو گیا جی باقی سارے مسلمان اہل سنت تھے جی موتزلہ ان سے جدا ہو گیا موتازرہ نے اپنا نام رکھا اہل و توحید ٹھیک کہ یہ خدا کو عادل مانتے ہیں اور خدا کو صحیح مانو میں ایک مانتے ہیں ٹھیک حالانکہ سارے مسلمان جو اہل سنت اللہ تعالی کو عادل مانتے ہیں اور اللہ تعالی کو ایک مانتے ہیں کل حل عہد پر تو ہمارا بھی ایمان ہے لیکن موتازرہ نے کہا کہ نہیں یہ جو اہل سنت مانتے ہیں یہ جو طابعین صحابہ کے ماننے والے یہ جو مانتے ہیں یہ صحیح طرح نہیں مانتے ٹھیک جیسے ہم اللہ تعالی کو واحد مانتے ہیں ایک مانتے ہیں اس کی توعید کو مانتے ہیں وہی صحیح ہے اور جیسے ہم خدا کو عادل مانتے ہیں وہی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ متضرہ فرقہ اور متضرہ کے ان کے خلاف دوسری طرف تمام جو ہے وہ عالم اسلام تھا ٹھیک ہے تمام تابعین اس کے بعد تباہ تابعین اس کے بعد کا پھر زمانہ یعنی یہ دو صدیوں تک تقریباً متضرہ کا فرقہ چلتا رہا اور اس زمانے میں ان کے مد مقابل تابعین تھے تبا تابعین تھے اور اس کے بعد والے مسلمان تھے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی پر جو مظالم ہوئے متاذرہ کی وجہ سے ہوئے تھے تو اب انہوں نے لفظ توحید کو غلط استعمال کیا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تابعین تو غلط سمجھیں توحید کا معنی اور آئمہ دین اور آئمہ مجھ توحید کا معنی غلط سمجھے متاظرہ نے صحیح سمجھ رہی ہے جی تو یہ توحید کے لفظ کا غلط استعمال پھر اس کے بعد بھی بہت سارے فرقے آئے جو لفظ توحید کا استعمال کرتے تھے اور کسی اور ایمانہ کے اندر استعمال کرتے تھے تو وہ خاص اپنے اپنے مفاہیم ایجاد کر کے توحید اس کے ساتھ مختص کر دیتے تھے اور اس کو عہد سنت کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور یہ تب سے لے کر تیسرا چلتا آ رہا تھا کیا مجھے لگتا کہ چلتا ہی جائے گا ٹھیک اچھا اسی طریقے سے لفظ قرآن ہی کافی ہے یہ بھی ایک جملہ معروف ہے ہمیں اللہ کا اللہ کا قرآن کافی ہے ٹھیک اچھا یا قرآن پاک کے بارے میں اس میں ہر شہ کا بیان ہے طبیان علی کل شہ یہ ہر شہ کا روشن بیان ہے تو قرآن پاک جو اس طرح کے الفاظ مبارک ہیں ان کو لیا کہ چونکہ قرآن پاک میں ساری ہی تفصیل ہے ہر شہ ہی موجود ہے لہذا حدیث کی کیا ضرورت ہے تو جو منکرین حدیث تھے انہوں نے قرآن پاک کے لفظ قرآن قرآن کافی ہے قرآن میں ہر شے کا بیان ہے انہیں چیزوں کو حدیث کے انکار میں استعمال کیا اور یہ بھی صدیوں سے چلتا رہا ہے اور آج کے زمانے میں پورے زور شور سے موجود ہے جی من حدیث جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ یعنی اہلے گہلے پھرتے ہیں اور وہ بھی آج بھی پورے جو ہے نا وہ کرو فر کے ساتھ جو ہے وہ گھومتے پھر رہے ہیں اب لفظ قرآن استعمال کیا جی قرآن کی آیات کو استعمال کیا لیکن قرآن ہی کی دیگر سینکڑوں آیات کہ جن میں فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تو مہاری بہترین نمونہ ہے تو بھئی قرآن پاک کے اندر تو ساری سیرت نہیں ہے پھر تو وہ سیرت کہاں سے ملے گی وہ تو حدیثوں میں مل رہی تھی تو حدیث کا اگر انکار کر دو گے تو اس وقت حسنا کہاں سے تلاش کرو گے ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے اللہ اللہ اللہ الرسول کی بات مانو کے رسول کی بات مانو تو رسول نے اپنی باتیں قرآن میں تھوڑی فرمائی ہے قرآن میں تو اللہ نے اپنی باتیں فرمائی ہیں تو رسول نے کہاں اپنی باتیں فرمائی جن کو ماننا ہے تو وہ تو حدیث میں فرمائی اور اس طرح کی بیسوں دلال بیسوں آیا پیش کی جا سکتی ہیں تو لفظ قرآن استعمال کیا گیا قرآن کافی ہے قرآن ہی ہمیں کافی ہے اور اس کا استعمال غلط کیا گیا اچھا اسی طرح ایک تیسرا لفظ جو ہے وہ, وہ بھی قرآن پاک کا ہی ہے وہ ہے فطرت اللہ ٹھیک اللہ کی فطرت اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام اس کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے ویسے فطرت کا لفظ کئی معنی میں قرآن پاک میں ہے دین خدابی کا بھی اس کا ایک معنی ہے لیکن نظام کائنات کے طور پر بھی اس کی لفظ آیا ہے اب اس کو جو ہے ابھی زمانہ قریب کے اندر کچھ ڈیڑھ دو سو سال پہلے اس کو بعد لوگوں نے مجزات کا انکار کرنے کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبدیل لخلق خلق اللہ لا تبدیل علی اللہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلیمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی فطرت الاحیہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی اور یہ جو مجز کرامتے مانے جاتے ہیں ان سے تو فطرت میں اور کائنات میں تبدیلی آتی ٹھیک تو انہوں نے معد اللہ ان آیات کی وجہ سے خدا کو بھی قانون کا پابند کر دیا کہ جو خدا نے قانون بنا لیا خدا بھی پابندی کرے اس کی مو جزاد کا انکار کر دی حالانکہ نظام کائنات وہ بھی خدا کی قدرت کا ایک ایک ظہور ہے جی اور موج صاحب بھی خدا کی قدرت کا ایک ظہور اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کر دے آسمان نیچے کر دے ٹھیک اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان ہٹا دے زمین آسمانوں کے بغیر ہی رہ جا اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سورج جو چمک رہا ہے اس کو سائیڈ میں کر دے کوئی دوسرا سورج اس کی جگہ لگا دے سبحان تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت الشمس والقمر وہ تو خالق کل نشئی ہر شہر کا خالق ہے مالک ہے ہر نظام کا چلانے والا ہے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے رب العالمین ہے آم الحاکین ہے تو اس کی شان ہے وہ جیسے چاہے کرے سبحان اللہ تو یہ اس نے کہاں فرما دیا کہ معذ اللہ جو قوانین اس نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے بنائے ہیں اس کے علاوہ اس نے قانون ہی کوئی نہیں بنایا جی تو ایک ظاہری قانون کے اوپر جو ہے وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اسی اللہ کے اندر ایک پوشیدہ قانون ہے جس کے اوپر مجھ ذور کراما چل رہی ہے ایک سمپل سی ایک چیز تھی لیکن چونکہ اس زمانے میں انگریز نہیں مان رہے تھے جی تو لہٰذا ہمارے والوں نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنی طرف سے دلائل دے دیں جی ان کو کہا کہ جی حضور جیسے آپ فرماتے ہیں ہم اپنا دینی بدل لیتے اللہ ہیں تو خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے جی ہیں تو قرآن بدل دیا اور قرآن کی جناب وہ آیات کے مفاہیم بدل دیے ان کی خاطر لفظ فطرت اللہ قرآن کا استعمال کیا جی اور اس کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لگا دیا تو یہ ایک لفظ کے جو مذہبی دنیا کے اندر جو قرآن سے دیا گیا اور جس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا اچھا اسی طریقے سے یہ لفظ تصوف ہے جی یہ تو بہت زیادہ مشہور لفظ تصوف صوفی اب لفظ تصوف بذات خود ویسے تو قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ کوئی دین کا اصول ہی نہیں ہے کہ جو قرآن میں لفظ نہیں ہے وہ چیز نہیں ہوتی جی ایسا تو کچھ نہیں ہے نا ورنہ تو علم الحدیث کا لفظ بھی قرآن میں نہیں بخاری کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے لیکن ساری چیزیں مانی جاتی ہیں تو اسی طرح ایک سائنس ہے یہ ایک ٹاپک ہے ایک خاص انداز کے اندر اس کو لفظ سکھ جن مانوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں جی جی اس معنی کے اندر قرآن میں نہیں جی لا یف اور یہ وہ ساری چیزیں تو وہ دین کی سمجھ کے معنی میں ہے لیکن فکی مسائل اور حلال و حرام کے یہ جن مسائل کا خاص نام ہم نے یہ رکھ دیا وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن قرآن کے ان مسائل کو احادیث کے ان مسائل کو ایک جدا نام دے دیا گیا ایک ٹائٹل دے دیا گیا تو اسی طرح جو قرآن کے اندر باطن سے تعلق رکھنے والے روحانیت سے تعلق رکھنے والے انسان سے تعلق رکھنے والے سے تعلق رکھنے والے وہ جو یادینکاتی وہ, وہ, وہ جو اس کی روح کے اوپر عمل کرنے والی چیزیں ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء کرام نے علماء دین نے لفظ تصوف جو ہے وہ ایک وضاح کیا تو یہ تو لفظ تصور جو قرآن میں نہیں بھی ہے لیکن اس کی جو بنیادیں اچھا اب یہ ہے اس, کا کتنا ہے اس کے لیے تو اگر آپ پرانے صفیہ کرام کی بھی کتابیں پڑھ لیں تو آدمی کے جس کو بول رہے نا کہ کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے جی جی اتنے عرصے سے ان میں خرابی چلتی آ جی رہی جی آپ امام غزالی رحمتہ اللہ اکس سال کے جی باوجود انہوں نے اتنا کچھ لکھا اتنا کچھ لکھا اتنا کچھ لکھا تو یہ سارے یکدم تو ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے سو سال پہلے سے کم از کم چلتے آ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفوں میں جو غلط صوفی در آئے ٹھیک ہے وہ اس سے بھی پہلے سے چلتے آ رہے اچھا کشف المحجوب جی کشف المحجوب جو ہے اس میں جو جالی صوفی ہیں ان کے خلاف کیسا کیسا لکھا جی بہت جو بغیر علم کے تصوف پہ چلے گا وہ زندگی ہے جی اس کا مطلب چلنے والے تھے بغیر علم کے تصوف میں آنے والا جو ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کے گرد جو ہے نا وہ گھومے جا رہا ہے کو کو اس کی کوئی معرفت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں غلط صوفی تب سے چلتے آ رہے لیکن نام و تصوف کا ہی استعمال کرتے تھے نام و تصوف کا استعمال کرتے تھے تو یہ لفظ جو ہے بذات خود بڑا خوبصورت صوفی کرام کی جو عظمت و شان ہے جو اسلام کا حسن اور کمال ہے وہ آپ کو حقیقت ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے سبحان اللہ جو نماز کے انتا اللہ کا انا کا طرح کہ خدا کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے یہ نماز کہاں ملتی ہے کو میرے محلے کی مسجد کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کسی نمازی کے اندر ملے گی یہ آپ کو صوفیہ کے رام میں یہ نماز یہ جو تلاوت قرآن کرتے ہوئے آیا خوشی کی آیت پہ خوش ہو جانا اور خوف کی آیت پہ رونا جو ہے یہ آپ کو صوفیا کے میں ملے گا یہ جو آپ کا جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی جو ہے وہ ان کا تقوی حاصل کر لے آپ کو یہ جو آپ کو ذکر اللہ کرتے ہوئے جناب کسی کو گالیاں دے دی برا دیا کہ بیان کر دیئے اور وہ آگے سے بدلہ لینے کے وجہ اتنا بولتا ہے کہ جناب آپ نے جتنی باتیں کی ہے نا میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہے میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہے یہ آپ کو صوفی کے منہ سے نکلتا ہوا ملے گا یہ آپ کو کسی اور آدمی کے منہ سے نہیں ملے گا یہ جو ہے کہ کسی کی بہت ساری برائیاں بیان کی گالیاں دے دی اور وہ آگے سے جواب دے یار بات یہ ہے کہ میرے آگے ایک گھاٹی ہے اور اس گھاٹی کے مجھے پار جانا ہے اگر میں پار نکل گیا تو تیرے کہنے کی پرواہ نہیں ہے اور اگر میں نہ نکل سکا تو جو تو کہہ رہا میں اس سے بھی زیادہ برا بہت وہ گھاٹی آخرت کی ہے جس کو پار کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے یہ جو الفاظ ہیں جس افو درگزر جس وسعت قلبی جس کشادہ دلی Allah جس دل دریا سمندروں ڈونگے اس سے نکلتی ہے صوفیہ کرام کے اندر بھی हो हो تو صوفیہ کرام کی عظمت شان مقام مرتبہ اور رفعت وہ یہ ہے لیکن اسی کو غلط استعمال کرنے والے آج, آج ہمارے اس زمانے کے اندر یعنی پرانے میں آپ سے ایک ہزار سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ تب غلط تھے آج کا تو حال ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے آج تو تصوف کے نام پہ جو ڈرامے جو جھوٹ جو فراڈ جو یعنی بدکاری تک جو مال کمانا جو پیسے کمانا جو کتے لڑوانا جو مرغے لڑوانا جو بندر نچوانا جو ریچھ لڑوانا جو یعنی ایون کے آپ کو ان لوگوں کے اندر صوفی کہلانے والوں کے اندر آپ کو شرابی تک مل جائیں گے نشے ہی مل جائیں گے چرسی مل جائیں گے بھنگی مل جائیں گے آپ کو ان کے اندر یہ جو ساری غلط کاریاں ہیں نام و تصور کا استعمال کر رہے ہوں گے جی نہ نامت... نماز کا انکار ہے نام تصور استعمال کر رہے ہیں کفریات سیدھے سیدھے بکرے نہ وحدت وجود کا استعمال جی کر جی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بھی تصور کے نام پہ ہی ہو رہے ہیں تو لفظ تصور کتنا خوبصورت کتنا عظیم لفظ کتنی عظیم شخصیات کا لفظ ہے لیکن استعمال تو جب قرآن کے لفظ کو نہیں چھوڑا ٹھیک جی جو اس سے تصور کے لفظ سے تو بہت اوپر ہے نا جی قرآن جی اور قرآن سے قرآن, قرآن تو خیر کلام اللہ ہے تو اس سے اوپر کیا چیز ہونی ہے لیکن توحید تو بذات خود ذات الہی کے ساتھ متعلق جی تو توحید کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا قرآن کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا الفاظ قرآن کو جب غلط استعمال کر لیا تو یہ تصور کا لفظ بے درمیان میں کہاں سے ہے کہ جس کو معاف کیا جائے گا تو اس کو بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو یوں مذہبی دنیا کے اندر بھی الفاظ کا غلط استعمال موجود ہے اور اس میں جو بچت کا راستہ ہے اب بات یہ ہے کہ بھی غلط استعمال تو ہمیں کیسے پتا چلے یہ ایک نیچرل چیز ہے نا کہ آپ نے تو ہر چیز سے ہی کر دیا نا خوف خوفزدہ کہ قرآن زیادہ بولے تو ڈر جاؤ لفظ زیادہ بولے تو ڈر جاؤ لفظ تصور بولے تو خوف خوفزدہ ہو جاؤ تو کبھی جائیں کہاں تو عرض یہ ہے کہ جائیں کہاں اس کا ایک ہی طریقہ ہے سیدھا سیدھا بزرگا نے دین کا دامن تھام لے سبحان اللہ جو عقائد صحیحہ پر دائم ہیں قائم ہیں مستقیم ہیں جو سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے جو بزرگا نے دین نے بیان کیا جو کون صادقین کے اندر ہے سچوں کے ساتھ ہو جا اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جن پر خدا کا انعام ہوا اور وہ کون ہیں وہ نبی ہیں ولی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں لہٰذا جو امت کی اکثریت ہے جو سواد اعظم ہے جو سلف صالحین سے طریقہ چلتا آ رہا ہے اس کے اوپر چلتے رہے اس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ نکلے بولے جی میں آج کل اشتہار کی جو نا ذوق پاری میرے اوپر اور میں اشتہار کر رہا ہوں اس کو بولے بائے بائے جی آپ اپنا اشتہار اپنے کمرے میں کریں سوری میں نے جو ہے نا وہ آپ کے اشتہار کی وجہ سے اپنا کام خراب نہیں کرنا مجھے بزرگانے نے دن کے طریقے پر so چلنے دو جو چودہ سو سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا وہ دن آپ کو سمجھ آ گیا تو یہ سمجھ آپ کو مبارک مجھے آپ 14 سال پرانی والی سمجھ پہ چلنے دو تو بچت کا راستہ یہ ہے اور اس کے لیے آج کے زمانے میں جیسے شیخ عبدالحق الحق محدود بین بی رحمۃ اللہ کی ہستی اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کی ہستی سبحان اللہ پھر اعلی حضرت کے جو آگے ماننے والے پھر مہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آگے ماننے والے یہ جو اولیاء کرام کی جو لڑیاں ہیں نا جی جی جو, جو ان میں اپنے ان بزرگوں کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہیں سبحان اللہ جو ان کے راست ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں بس آپ اس کے اندر اندر رہیں تو ان شاء اللہ عز و جل آفیت ہی عافیت ہے ہمارے لیے الحمدللہ ہم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ ہم چلتے چلتے جو وہ امیر علیہ سنت تک امیر علیہ سنت سے آگے ہم ایک اپنے ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ پیسفل گھر کے اندر ہم موجود ہیں اور ہم آفیت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں تو اب تو دوسروں کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ للہ مدری ماحول موجود ہے جس کے اندر آپ ان تمام بزرگوں کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہوئے سیدھی اختیارات چلتے جائیں گے سبحان اللہ اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے الفاظ کے درست استعمال یا غلط استعمال کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں جب انہیں پردے کا کہا جائے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے تو یہ کہنا یہ اسٹیٹمنٹ کہ پردہ دل کا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں پردہ دل کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ درست سٹیٹمنٹ ہے پردہ دل کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن صرف دل کا ہوتا ہے ایسا نہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ اسلامی پردے کی بات کر رہے ہیں یا اسلام سے ہٹ کے بات کر ہیں اگر اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم تو اس کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص بات کر رہے ہیں جو اسلام کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے حدیث کو ماننے والے میں قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے ارد کرتا ہوں ان میں سے آپ مجھے دل کا پردہ جو ہے نا وہ آپ نکال دیں کہ اس سے دل کا پردہ ثابت ہوتا ہے باقی کوئی نہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دل ادا ٹھیک اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور بے پردگی مت کرو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی یہ جو گھروں میں ٹہرا رہنا ہے یہ دل کا پردہ ہو رہا ہے یا بدن کا پردہ ہو رہا ہے یہ بدن کا پردہ یہ جو فرمایا کہ وہ بے پردگی نہ کرو جیسی جاہلیت میں بے پردگی ہوتی تھی تو جاہلیت کی جو بے پردگی تھی وہ دل کی ہوتی تھی یا وہ بدن کی ہوتی تھی اگلی آج میں آپ کو ارض کرتا ہوں پرانے پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں نبل قولی فیت مان لدیفی قلب ہی ماراد بات کرنے میں لوچ دار انداز اختیار نہ کرو کہ کہیں وہ شخص لالچ نہ کرے جس کے دل میں بیماری ہے عورتوں سے فرمایا اجنبی مردوں سے بات کرو تو بات کرنے میں اپنا لب و لہجہ اتنا نرم نہ کرو ٹھیک کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اگر وہ شہوت کا مریض ہے اگر وہ منافقت کا مریض ہے تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ یار عورت بات تو بڑی نرمی سے کر رہی ہے تو لگتا ہے کہ بات آگے نکلے گی جی ٹھیک ٹھیک ہے نا جو ساسر جو مائنڈ سیٹ ہے اللہ تعالی نے اسی کو بیان فرمایا بہت ہو اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے جی جی اگر کسی لڑکی سے کوئی بات کرے اور آگے سے وہ اکھڑ لہجے میں بات کرے تو دو منٹ کے اندر سیٹ ہو کے نکل جاتا ہے نا جی اور اگر لڑکی آگے سے بہت نرمی سے بات کرے تو یہ دو باتیں اور کرنے کی کوشش کرتے اور اگر وہ تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لے تو اس کے دماغ کا شیطان فوراً کہتا بیٹا تیری بات بن جائے گی تھوڑی سی اور آگے نکال ٹھیک اور اگر وہ ہنس کے بات کر لے تو پھر تو جو جملے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہس گئی ٹھیک یہ وہ شیطانی چکر ہوتا ہے جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کے دل میں مرض ہے مرض منافقت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ گندے خیالات کا مرض بھی ہو سکتا ہے تو عورت کو فرمایا کہ اپنی گفتگو میں اپنی بات آواز انداز میں وہ نرمی اور لوچ پن پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دل کا مریض لالچ کرے محبت تو یہ بتائیے یہ دل کا پردہ ہے یہ تو گفتگو کی بات ہو رہی ہے کہ بولنے کے اندر انداز ایسا اختیار کرو یہ دل کی بات تو نہیں ہو رہی जी जी اچھا قرآن پاکی ایک اور رایت میں پڑھتا ہوں اللہ تعالی نشاد فرمایا وَلَا إِلَّا عورتیں ہرگز ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر ٹھیک اور پھر آگے محارم کے الفاظ ہیں نا باپ بیٹا یہ وہ سب یہ تو فرمایا کہ عورت اپنی زینت کو ہرگز ہرگز ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر پر یہ دل کا پردہ ہے مدن کا پردہ زینت زینت دل کے اندر ہوتی ہے یا بدن کے اوپر یہ بدن کا پد اچھا اب اگلی آج میں اللہ تعالی نے مومن مردوں سے فرما دو اور آگے ہے وہ کل مومین یادود نا اور مومن عورتوں سے فرما دو فرمانے کا کہا گیا ان سے فرمانے کا کہا گیا کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ٹھیک تو یہ نگاہوں کا پردہ ہوا یا دل کا پردہوں کا پردہ نگاہوں کا پردہ ٹھیک اچھا قرآن پاکی آئے تھے مبارکہ اللہ تعالی نے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے ٹھیک تینوں کو جدا جدا کیٹگرائز کیا گیا بیویوں سے بیٹیوں سے اور مسلمان مسائل مسلمانوں کی عورتوں سے کیا فرما دیں یو دینا اڈئی ہینا مین ٹھیک وہ اپنے آگے کچھ چادر وغیرہ ڈال کے رکھے ٹھیک اپنے آپ کو تھوڑا سا چھا کے رکھیں ڈھانپ کے رکھیں ٹھیک ہے یہ دل کو ڈھانپا جا رہا ہے یا بدن کو ڈھانپن کو ڈھانپا جا رہا ہے یہ چادر سے ڈھانپنے کی بات ہوئی ہے یہ بدن کا پردہ ہوا یا دل کا پردہ ہوا یہ بدن کا پردہ ہوا اچھا اب آ دل کے ہی پردے کی میں بات کر دیتا ہوں سبحان یادور اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ یہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہیں وہ یہ سیکنڈ والی بات کرتے نا جی یار جو دلوں کے اندر ہے نا اصل اس کو سیٹ کرو ٹھیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کو بھی جانتا ہے وہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے لیکن ماں تو فص بعد میں ہے اور خائی نہ پہلے ہے ٹھیک آنکھوں کی خیانت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے ٹھیک ہے اور دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ بعد میں ارشاد فرمایا جی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ خراب ہوگا بعد میں یہ خراب ہوگا بہت ہو پہلے بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے جی آپ نے آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھے آپ کو نہیں ہوگا کچھ بھی جی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں حرکت ہوتی ہے جی آپ کا دل سوچنا شروع کرتا ہے بس پالنا شروع کرتا ہے پھر منصوبے بنانا شروع کرتا ہے پھر جو اس, نے اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جہاں دل کے پردے کی بھی بات ہے جی اس سے پہلے اللہ تعالی نے آنکھوں کا پردہ ہی بیان کیا جی ہے جی تو ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے جی, جی, جی, جی یہ جملہ باطل ہے مردود ہے قرآن کی آیات کے دین اسلام کے ڈائر خلاف لہٰذا یہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے قرآن کی آیات جو میں نے عرض کی ہے ان آیات کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے آواز کا بھی پردہ رکھا ہے بدن کا اللہ بھی پردہ رکھا ہے زینت کا بھی پردہ رکھا, اللہ رکھا اللہ ہے اور دل کا بھی اور آنکھوں کا بھی اور سارے بدن کا پردہ رکھا ہے سبحان اللہ جی مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باریک بات کہ دل کا بھی پردہ ہے لیکن صرف دل کا پردہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بدن کا بھی پردہ ضروری ہے آنکھوں کا پردہ بھی ضروری ہے اور پھر دل کا پردہ بھی ضروری ہے اللہ کریم ہمیں اسلامی احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیقتہ فرمائے اور پھر ان پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیقتہ فرمائے ان شاء اللہ دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو الحبيب الحبیب الله اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم